الحمد للّہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین و والسلام وسلام سید الانبیاء والمرسلین قال الله تعالى و في فلقرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالى و بالقرآن المجید و الفرقان الحمید بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ما كان محمد العباء مرکم ولاکر رسول اللّہ وخاطمنبیین وخاطمنبی وقان الله بكل الشعین علیمہ قال الله تعالى وتبارك قرآن المجید فیشان عليه ہی مخبربی یا محبوب رب العالمین السلات و السّلام علیک الرحم ویو نبی الرحمۃ اللّہ وبرکاتہ انتہائی واجب الاحترام زوی الحتشام معزز محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتاب رحمت قرآن مجید سے سورہ اذاب کی آیت نمبر چالیس تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے کچھ باتیں اس آیت نور کی تشریح میں اور کچھ حضور کے فراہمی نے نور آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلیمت الحق جاری فرمایا ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالی ہر کو جاننے والا ہے یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی ایک ایسی روشن اور سری دلیل ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو کودے ان یقون بادہ محمد نبی عاشہ ابن ہو چونکہ حضور مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو پھر حضور کے فرزند کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا اور حضور کے بیٹے زندگی پاتے رجل کی عمر کو پہنچتے لیکن حضور کے فرزند بچپن میں انتقال کر گئے اس لیے ولاکن لا نبی یا اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کتنے نبی ہوئے ہیں جن کے بیٹے بھی بعد میں نبی ہوئے ہیں نبیوں کے سلسلے رہے ہیں حضرت ابراہیم نبی ان کے بیٹے نبی حضرت اسماعیل بھی نبی حضرت اسحاق بھی نبی بلکہ اعزاز دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام متولی تھے کعبۃ اللہ کے اور حضرت اسحاق علیہ السلام متولی تھے بیت المقدس کے حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا کعبہ کا امام ہے اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام ہے پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی نبی حضرت یعقوب کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی سلسلہ تو زہب ہے سونے کی کڑیاں ہیں تو نبیوں کو نبی بیٹے عطا کیے گئے اگر حضور علیہ السلام کے فرزند موجود رہتے اور رجل کی عمر کو پہنچتے اور نبی نہ ہوتے تو پھر باقی نبیوں کی اولاد نبی اور حضور کی اولاد نبی نہ ہوتی تو یہ حضور کی شان کے لائق نہ ہوتا اگر نبوت کا اجراء ممکن ہوتا تو حضور کے فرزند زندہ رہتے لیکن چونکہ حضور کے بعد نبوت باقی نہیں ہے اس لیے حضور کے تینوں فرزند یک بعد دیگرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اس آیت کریمہ کی تشریح میں بخاری کی یہ روایت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے مروی آپ کے سامنے رکھی ان یا بادہ محمد نبی اگر حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ موجود رہتا تو عاشہ ابنہ حضور کے فرزند زندگی پاتے ولاکن لا نبی بعدہ لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ الماعیدہ کی آیت ہے ال یوم لکم تو لقم دین اکم و اط مم تو نعمتی و تو الاسلام دینا آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اتمام دین کی خوشخبری سنائی جاتی ہے حضرت علامہ ابن کثیر اس آیت کریمہ کے تحت بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے ذرا آپ بھی سنیے اور لطف اٹھائیے حاض ہی نعم اللہ تعالی اللہ حاظح العمہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت اس امت پر اللہ نے انعام کی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے حیث و اک مالا تعلیٰ لہم دین کہ ان کے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا فلا یہ تاجو ن اللہ دین تو وہ اب کسی اور دین کے محتاج نہیں رہے فلاں یہ تاجون اللہ دین غیرا اب کسی دین کی ان حاجت نہیں رہی ولا نبی غیر نبیم اور حضور کے علاوہ اب کسی اور نبی کی حاجت نہیں رہی صلوات اللہ تعالی وسلام ہو و لہٰذا جان اللہ خاطم المبیا اس لیے کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو خاتم المبیا بنایا و باسہ و جن اور جنو انس کی طرف حضور کو مبعوث فرمایا تو اب اللہ تعالیٰ نے شریعت کا اتمام کر دیا اور اقبال نے کتنا آفاقی شعر کہا پس خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کر اللہ نے ہمارے اوپر شریعت ختم کر دی اور ہمارے رسول پہ رسالت ختم کر دی حضرت سید نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اتنی دیر تک لڑوں گا اگر وہ ایک رسی بھی زکات میں دیا کرتے تھے جب تک وہ وصول نہیں کر لیتا اتنی دیر تک میں اس سلسلے کے اندر لڑائی کروں گا اور زکوۃ وصول کروں گا تو اس موقع پہ آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا قد ان قاتا الوہیو و تم دین وہی منقطع ہو گئی اب وہی نہیں آئے گی اور دین مکمل ہو گیا اب کوئی زکوٰۃ اور نماز میں فرق ڈالے اور دین میں نقص ڈالے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نقص ڈالے اور ابو بکر بھی زندہ ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکأۃ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہی منقطع ہو گئی اور دین کی تکمیل ہو گئی اللہ تعالیٰ جانہ نے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہی سلسلہ رسالت کو ختم کر دیا اور حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اس پر امت کا اجماع ہے کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے حضور علیہ السلام کے کتنے فرامین ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہیں جو ختم نبوت پہ دلیل بنتے ہیں حضرت ابو حریرہ ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت سماعت کیجئے جس کو امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ حدیث اتنی کثرت کے ساتھ مروی ہے کہ یہ متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے آپ نے پہلی بار مجھ سے نہیں سننی متعدد مرتبہ یہ علماء سے سماعت کر چکے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انا ماسالی و مسال العمبیا من قبلی کہ میری اور میرے سے قبل جو نبی گزرے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کا مسالے راجولن بنا بیتن جس طرح کسی شخص نے گھر بنایا وہ آحسانہ ہو ہو اس کو خوبصورت بنایا اور جمیل و حسی بنایا اللہ مو او لب نہ لیکن ایک اینٹ لگانا چھوڑ دی من منزاویتن ایک گوشے سے فجا الناسو یا طوفو نہ بہی و یا تاجبو نہ لہو لوگ اس میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں اور اس معاملے کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت گھر آرائش زیبائش خوبصورتی جمال حسن لیکن یہ جگہ کیوں چھوڑ دی گئی ہے یہاں کچھ نہیں لگایا گیا وہ یق اور وہ کہتے بھی ہیں ہل واضح لابینا یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی کالا حضور نے شاد فرمایا لابینا تو میں کسر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں وہ آنا خاتمن اور میں آخری نبی یہ بخاری شریف کی روایت ہے یہ لفظ بھی ابن شعبہ میں موجود ہیں حضور نے فما فجے تو آنا بس میں آیا فت مم تو تل کر بنا اور اس خالی جگہ کو پر کر دیا تو کسر نبوت مکمل ہو گیا حضور وہ آخری اینٹ ہیں کسر نبوت کی اور حضور کے بعد اب نہ کسی نبی کی گنجائش ہے نہ کسی رسول کی گنجائش حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے جس کو امام بخاری نے امام مسلم نے ابن ماجہ نے اور دیگر لوگوں نے روایت کیا ہے کالا کانت بنو اسرائیلا تسوس ہو بنی اسرائیل میں جو انبیاء علیہ و تھے وہ سیاست رانی کیا کرتے تھے امور سیاست نبیوں کے ہاتھ میں تھا اور لوگوں کو وہ سیاست سکھایا کرتے تھے کُلام حالا کا نبی یون نبی اور جب کوئی نبی شہید ہو جاتا یا انتقال کر جاتا تو اس کی جگہ پھر دوسرا نبی آ جاتا و انہ لا نبی یا حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں و سیا کون لہٰذا میرے بعد خلیفے ہوں گے تو حضور نے پچھلے نبیوں کا جو کام تھا اس کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی وہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو امور سیاست بھی سکھایا کرتے تھے اور اگر کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کی جگہ نیا نبی آتا اور وہ امور سنبھال لیتا تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آکا کریم علیہ السلام ان امور کو بجا لاتے رہے اور ریاست مدینہ کا قیام کیا حضور کی بھرپور سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے لیکن پچھلی امتوں میں ایک نبی انتقال کر جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے انتقال کرنے کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا میرے بعد یہ کام خلافہ کریں گے آگے دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت حضور نے شاد فرمایا ان رسالتا و نبوتا دن رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئی فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا انا محمدن صح الم آنادوزی بہل واشرناس اللہ کے بادہ حضور نے شاد فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم و آنا احمد میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں اللہ جی یو محاب ماہی وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے کفر مٹ جاتا ہے وہ ان اور میں حاشر ہوں پھر ہاشر کی تشریح کی اللہ جی الناس شرناس ولہ لوگوں کا حشر میرے پیچھے پیچھے ہوگا اور پھر ارشاد فرمایا وہ انل میں عاقب ہوں اور پھر شاد فرمایا ول نبی الزی وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا تو حضور علیہ السلام وہ آخری نبی ہیں کہ جن کے بعد نبی نہیں ہے آکا کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے ترمزی میں یہ روایت موجود ہے لوکانہ بادی نبی لکانہ اوما رب نال خطاب اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا تو عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہوں گے اگر سجتا ہوتا کسی کے سر پہ نبوت کا تاج تو وہ عمر کے سر پہ سجتا حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت سنیے حضور نے ارشاد فرمایا آنا آخر الانبیاء انا مسجد آخر المساجد میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ مسجد نبوی کے بعد بھی تو بڑی مسجدیں بنی ہیں تو حضور نے اس کو آخری مسجد کیوں ارشاد فرمایا تو اس کی تشریح ایک دوسری روایت میں جو ام المومن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان الفاظ کے ساتھ ان کلمات نور کے ساتھ ہمیں ملتی ہے کہ حضور کا فرمان آنا خاتم و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی آخری مسجد ہے اور ایک اور حدیث سنیے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا اور اس سے مخاطب جو ہے وہ اپنی امت کو فرمایا اور امت میں میں اور آپ بھی آتے ہیں دعویٰ تو ہے اللہ قبول فرمائے حضور نے فرمایا آنا آخر الانبیاء میں آخری نبی ہوں ان تم آخر الامم اور تم آخری امت ہو اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہیں جس کو حضرت ابو کتلا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا امام تبرانی نے اپنی موجم میں اس کو اپنی صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے حضور نے فرمایا لا نبی آبادی ولا لا باد میرے بعد نبی کوئی نہیں تمہارے بعد امت کوئی نہیں خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر اس نے ہمارے اوپر شریعت ختم کر دی اور رسول کریم پر رسالت کا اختتام فرما دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ تم ستر کی عدد کو پورا کرنے والے ہو کل ستر امتیں ہوئی ہیں یہ امت سترویں امت ہے اور اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے یہ خیر امت ہے بہتر امت ہے اور آخری امت ہے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی سماعت کر لیجئے آپ کے ذوق کو محمیز بھی لگے گی قلب کو قرار بھی نصیب ہوگا اور عقیدہ بھی سمجھ میں آئے گا اور حضور علیہ السلام کی عظمتیں بھی ذہن میں اتریں گی حضور بلد. نے شاد فرمایا کن تو اول نبی فل خلق و آخراہ فل باس میں تخلیق میں نبیوں میں سب سے پہلے ہوں اور مبوس ہونے میں سب سے آخر میں ہوں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر تخلیق میں اول ہوں اور بے ست میں آخر ہوں میاں صاحب فرماتے ہیں اول آخر دو میں پاسے اوہو ہو کھلوتا اول بھی وہ اور آخر بھی وہ میں تخلیق میں اول ہوں اور بیسط میں آخر ہوں حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو متعدد محدثین نے روایت کیا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کالا حضور نے اشاد فرمایا لا تقوم مساطو قیامت قائم نہیں ہوگی حتی دجالون قریب من جتنی دیر تک تیس کے قریب جھوٹے جھگڑالو دجال پیدا نہیں ہوں گے کلہم یا زام رسول اللہ ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں فی روایت ہی انصوبان اور ترمزی کی ایک روایت میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضور نے پھر یہ بھی رشاد فرمایا وہ آنا خاتم النبی جینا لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تیس کے قریب قذاب جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بول رہے ہوں گے میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا انسان کی عقل اور فہم اور ادراک کو اگر دعوت دی جائے ان احادیث اور آیات کی روشنی کے اندر تو انسان کا فہم و عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ حضور کے بعد نبوت ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ اتمام دین ہو گیا اور آکا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اس لیے حضور کے بعد کسی نبی کی کسی رسول کی کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے میں ایک سادی سی بات کرنا چاہوں گا اور آپ کی مجھے بھرپور توجہ چاہیے ہوگی ایک سو چار کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں تو رات انجیل اور قرآن مجید صحف ابراہیم صحف موسا سو صحیفے اور چار کتابیں ٹوٹل ایک سو چار تعداد بنتی ہے اللہ کی طرف سے منزل کتابوں اور صحیفوں کی کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اگر اللہ نے کسی کتاب کو اپنی حفاظت میں لیا ہوتا تو آج اپنی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتی لیکن کسی کتاب کو اللہ نے اپنی حفاظت میں نہیں لیا لوگوں نے کتابوں میں تحریف کر لی اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دی بہت ساری آیات کو نکال کے باہر کر دیا اللہ قادر ہے چاہتا تو ان کتابوں کی حفاظت کرتا لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت نہیں فرمائی قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اس کی کوئی زیر اور زبر بھی نہیں بدل سکتا اگر قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہوتی تو اس وقت اما جو کمزوری کی پوزیشن میں ہے اور ٹیری جون سے لے کر کے اوباما تک اسلام کی دشمنی کے اندر سارے لوگ پاگل ہو رہے ہیں تو قرآن مجید کے اندر ضرور تبدیلی کر لیتے انہیں جبے امام اور دستاروں والے لوگ بھی مل جاتے ڈالروں کے اندر بکنے والے لوگ بھی انہیں میسر آ جاتے اور کتاب کے اندر تحریف ہو جاتی لیکن یہ اللہ کی حفاظت اور اس کا انتظام ہے کہ امریکہ اسلام کی دشمنی میں اور یہود و نصارہ اسلام کی دشمنی میں آخری حد تک پہنچ گئے ہیں لیکن کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ قرآن کی زیر اور زبر کو بھی بدل سکے یہ قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا ہے اس کتاب پر کوئی بدل سکتا ہی نہیں ہے کسی مائی کے لال میں جرت ہی نہیں ہے کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے بہت سارے ظاہری طریقے بھی جو ہیں وہ اختیار فرمائے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ لاکھوں سینوں میں اس کتاب کو محفوظ کیا ہے یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور اسلام کے عروج کا دور نہیں ہے یہ مسلمانوں کے زوال کا دور ہے لاشیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں کابل کندھار قلعہ جنگی دشت لہلا افغانستان عراق برما کشمیر فلسطین شام پوری دنیا کو دیکھ لیں امت مسلمہ جس پستی اور زبوحالی میں ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں ایک دوسرے کو ہم خود توڑ رہے ہیں دو اسلامی ملک ہیں جو پوری امت کو مصیبت میں مبتلا جنہوں نے کر رکھا ہے کاش کے ان دو اسلامی ملکوں کی حکومتیں امت کی جان چھوڑ دیں یہ فرقہ وریت کی جو جلتی ہوئی آگ ہے اس کے پیچھے آپ کو یہ دو ملک ہی ملیں گے اور جگہ جگہ شر اور فساد جو مچا ہوا ہے تو یہ دو ممالک ہیں جو پوری دنیا کے اوپر فساد اور فرقہ وارانہ آگ کو ایندھن فراہم کرتے ہیں اب آپ نے یہ ملاحظہ کیا کیری جان نے جو کہا کہ دو ملکوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو شام کے خلاف جتنا پیسہ چاہیے ہم فراہم کریں گے اور دوسری جانب ایک دوسرا ملک ہے جو اس کے مخالف دھڑے کو ہر طرح کی دولت پیش کرنے کے لیے تیار ہے اب غیروں کا شکوہ کیا کریں ہم تو اپنوں کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے ہیں اقبال نے کہا تھا آج یاد آ رہا ہے اقبال کا یہ شعر گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت کدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری آج جو کچھ کر رہی ہیں مقدس ملکوں کے کار پرداز اور جس کا امت مسلمہ کو توڑا جا رہا ہے یہ درناک کہانی ہے اللہ ہدایت دے یا صالح حکومت نصیب فرمائے جو امت کی وحدت کی ضمانت بن جائیں اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیں تو بات کر رہا تھا یہ دور امت کے عروج کا دور نہیں ہے یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے لیکن زوال کے زمانے میں بھی قرآن مجید کی حفاظت کا وہ اہتمام جو رب نے کیا ہے سینوں میں محفوظ کرنے کا ایک ظاہری نظام میں صرف اس مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے درجنوں حفاظ اس مجلس سے مل جائیں گے جن کے سینے میں کتاب رحمت کا ایک ایک حرف لکھا ہوا ہے تو یار جب امت کے زوال کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اتنے سینے ایک ایک مجلس میں موجود ہیں اور لاکھوں حفاظ پوری کائنات پہ آج بھی موجود ہیں تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوگا تو پھر عالم کیا ہوگا پھر کیفیت کیا ہوگی تو اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی اور قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ قرآن مجید کو جو ہم افضل مانتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کی تلاوت کا ثواب باقی کتابوں کی تلاوت سے زیادہ ہوتا ہے نفس کلام میں تمام کتابیں برابر ہیں نفس کلام میں فرق نہیں ہے لیکن فضل ثواب کے اعتبار سے ہے تمام کلام اللہ کا ہے جس کتاب میں بھی ہو تو وہ برابر ہے لیکن قرآن مجید کی فضیلت ثواب کی کثرت کی وجہ سے قرآن مجید کی بعض بعض صورتوں سے افضل ہیں تو وہ بھی اس مفہوم میں ہیں کہ ان کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اس کی تلاوت کرنے سے دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے فضل و شرف کی مالک ہے یہ صورت تو فضل و شرف ثواب کی کثرت و قلت کی وجہ سے ہے تو ساری کتابیں اللہ کی منزل من اللہ کلام اس کا لیکن باقی کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اس نے نہیں لی قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی وجہ کیا ہے اس کا جواب ہی ختم نبوت کی دلیل ہے دوسری بات جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جتنے بھی رسول آئے ہیں سب اللہ کے سچے رسول تھے اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا بنی اسرائیل نے ستر نبیوں کو شہید کیا اللہ کے پیغمبر حضرت ذاکریہ کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا ازیتوں سے دو چار ہوئے شہید کر دیے گئے لیکن حضور علیہ السلام کو میرے رب نے کہا ولو یا سموں کا منس مبو فکر نہیں کرنا تیری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے حضور خیمے میں تھے باہر سے تلوار لے کے پیرا دے رہے تھے جب یہ آیت کریمہ اتری حضور نے خیمے کا پردہ سرکایا اور پیرے دینے والوں کو کہا چلے جاؤ میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لیے پیرا دینے والوں کو کہا چلے جاؤ میری حفاظت اللہ نے اپنے کرم پہ لے لی تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی باقی نبیوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی باقی نبی بھی تو اللہ کے نبی تھے تو ان کی حفاظت اپنے زمہ کرم پہ نہیں لی اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی وجہ کیا ہے اس کا جواب بھی ختم نبوت کی دلیل ہے سادہ سا جواب ان دو باتوں کا اگر پچھلی کتابوں میں تحریف ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں نئی کتاب آنے والی ہے اگر کسی نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں اس کی جگہ نیا نبی آنے والا ہے تو حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں اگر قرآن میں بھی تحریف ہو جائے تو قیامت تک آنے والے انسان روشنی کہاں سے تلاش کریں گے اور اگر حضور کو بھی شہید کر دیا جاتا تو اتمام دین کون کرتا اس لیے قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور صاحب قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی یہ تو بات طے ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے اور اگر کوئی کہے کہ میں ہوں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی نے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں ہوتی کیوں نہیں میں نے کئی بار پڑھی ہے حقیقت یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور اگر کوئی شخص اعلان نبوت کرے تو وہ کزاب ہوگا وہ جھوٹا ہوگا اور وہ دجال ہوگا اور مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی کہ میرے بعد تیس کے قریب دجال اور کزاب آئیں گے اور ہر ایک گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضور فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ہی مسلمہ کزاب اسود انسی اور سجا نامی بنو تمیم کی خاتون تھی جس نے نبوت کا اعلان کر دیا اسود انسی کو تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی قتل کر دیا گیا اور مسلمہ قذاب کو دورے صدیقی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت صدیق اکبر نے دس ہزار صحابہ کو بھیجا کہ اس ظالم کا سر کاٹ کے آؤ اور پھر مسلمانوں نے یمامہ کے مقام پہ جنگ یمامہ لڑی دس ہزار صحابہ جس میں حافظ تھے کاری تھے مفتی تھے عزت والے صحابہ ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے نکلے اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے یہ پہلی جنگ تھی جو باقاعدہ ہوئی اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ حضور کی حیات طیبہ میں کل ستائیس جنگیں لڑی گئیں ستائیس جنگوں کے اندر اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے صرف جنگے یمامہ میں شہید ہوئے بارہ سو مسلمان شہید ہو گئے جن میں کاری بھی تھے مفتی بھی تھے عالم بھی تھے حافظ قرآن بھی تھے بارہ سو صحابہ نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اچھا انہوں نے یہ کیا کہ مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تو وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے البدایہ بن نہایا کے اندر ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ اب کیا کریں دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہیں ہوتی وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں کیسے پتا چلے دشمن کون ہے اور دوست کون ہے تو حضرت صدیق کے اکبر نے جو پیغام بھیجا حضرت خالد بن ولید کو وہ سنیے اور اگر ذوق آئے تو نعرہ محبت سے لگانا حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ وہ جب اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم یا محمد کے نعرے لگاؤ بکانا شیار المسلمین یو یا محمدہ ہو دن مسلمانوں کی پہچان ہی رسالت کا نعرہ تھا نارا تقبیر نارا رسالت یہ نعر پہچان بن گیا مسلمانوں کی اچھا پھر جنگ جب جوبن پہ آئی نا تو ایک تلوار لگی ایک صحابی کی پی پہ تو پاؤں کٹ کے گر گیا پلی کا گودا بہ گیا اور خون بہ رہا ہے وہ صحابی گھبرایا نہیں ہے ختم نبوت کا جان نثار تھا اس نے کٹا ہوا پاؤں اٹھایا اور اٹھا کے ہی کافر کے منہ پہ مارا اتنی دہشت پیدا ہوئی کہ وہ موقع پہ ہی ڈھیر ہو گیا یہ ختم نبوت کے جان کی کرشمہ سازیاں تھی تو لہا بن خویلت نے نبوت کا دعویٰ کیا بعد میں تائب ہوا اس طرح ہارس نامی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا عبد الملک کے زمانے کے اندر دعویٰ کیا اور قتل کر دیا گیا مختار سخفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قتل کر دیا گیا بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے اور ان کو ان کے ماننے والے متبعین نہ مل سکے لیکن دو شخص ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور کچھ بےوقوف ان کے پیچھے لگ بھی گئے ایک ایران کا بہا اللہ ہے اور ایک پنجاب کا مسلمہ مرزا قادیانی ہے ان دونوں کے پیچھے کچھ بے وقوف اور احمق ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کی جھوٹی نبوت کو پانی دینے لگے اور ان کے نام کے نعرے لگانے لگے بہا کے ماننے والے بہائی موجود ہیں بر صغیر پاک کو ہند میں پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجراء ممکن نہیں ہے اور اپنی یہ کتاب حمات البشرا کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استس کے رکھا ہے اور ہمارے نبی نے لا نبی بادی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے جو طالب علموں کے لیے بالکل واضح ہے یہ اس نے اپنی کتاب حمات البشرا کے اندر لکھا اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعوی کرنا ہے بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا وہ کامیاب ٹھہرا اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ باسانی اللہ اللہ راسل میات لے اجدد الدین اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبوس کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں مجدد بن بیٹھا پھر کچھ وقت گزرا اس نے کہا وہ آن المسیح المعود و الماحود میں مسیح معود ہوں اور مہدی محود ہوں یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا روحانی خزائن کے اندر موجود ہے پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مجھتبا باشن استغفر اللہ لانت اللہ علقاضبین اس نے کہا میں ہی مسیح زواں ہوں میں ہی کلیم خدا ہوں اور معاذ اللہ استغفر اللہ میں ہی محمد ہوں میں ہی احمد ہوں کہ جو مجھتبا تھے اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی ذات باری کی توہین کی اور کہا با یا یعنی ربی میرے رب نے میری بیعت کی ہے معذلّہ استخل اللہ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پہ اس نے لکھا اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وہی کی ہے انتمنی بے من اولادی آپ میرے لیے میری اولاد کی جگہ ہیں استخر اللہ اللہ ذالک پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے استخل اللہ پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیے اور اللہ کی وہی اس کو قرار دینا شروع کر دیا کہا کہ مجھے وہی آئی ہے ان نہ ان من قادیان ہم نے آپ کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے اور بلکہ وہ اپنی ایک کتاب نزول مسیح میں لکھتا ہے بعض الحامات ایسی زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے کبھی مجھے واقفیت ہی نہیں ہے مثلا سنسکرت میں عبرانی زبان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو اس زبان میں وہی کی جائے کہ جو زبان وہ جانتا نہ ہو لیکن یہ پہلا بد وقت شخص ہے جس نے یہ بات کہی اور نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھے ان زبانوں کے اندر وہی کی جاتی ہے جن زبانوں کو میں بھی نہیں سمجھتا ہوں اب اس سے اس شخص کی حماقت اور اس کی بے وکوفی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں لیکن جو اس نے وہی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھیں وہ لغویات تھے وہ الوحیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھیں انبیاء کی توہین تھی صحابہ اور اہل بیت کی توہین تھی اور تضادات پر مشتمل باتیں تھی اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص اضلی بدبخت تھا اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں استخر اللہ علیہ ذالک اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاط کے لیے اس نے ابھارا جو ذر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنا ہی تھا چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے خود وہ لکھتا ہے ستارہ کیسریا اور انگریزی اور جہاد کے نام سے اس نے کتابیں انگریز حکومت کی حمایت میں لکھی اور تریاق القلوب نام یہ کتاب میں لکھتا ہے کہ میری زندگی کا بیشتر حصہ سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا میں نے ممانعات جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی کہ اگر ان رسائل ان جرائد اور ان اشتہارات کو جمع کیا جائے تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں اس کا والد میر غلام مرتضی اس کے بارے میں مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی تھی اس جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کا حامی تھا اور پچاس گھوڑے اور سوار انگریزوں کی حمایت میں اس نے دیے تھے جبکہ اہل علم اور مسلمان ان کو اس جنگ کے اندر کاٹا گیا تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا اس کے سلے کے اندر انگریز کے گورنر کے دربار کے اندر میر مرتضیٰ کو کرسی ملا کرتی تھی جو اس کے اعزاز میں دی جاتی مرزا قادیانی خود کہتا ہے اسلام کے دو حصے ہیں ایک اللہ کی اطاط اور دوسری سلطنت کی اطاط اور پھر دریا کے کلوب کے اندر آگے جا کے لکھتا ہے کہ سلطنت کی اطاط جس نے ہمیں اپنے سایہ میں پناہ دی اور کہتا ہے یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے نہ یہ امن مکہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں مل سکتا ہے ظاہر ہے مکہ کے اندر کافر کو امن نہیں ملتا مکہ کے اندر مستفا کے غلاموں کو ہی امن ملتا ہے پھر اس نے جب انگریز کے چھوٹے کارندے جن سب کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہی لگایا ہوا پودا ہے تو کبھی کسی معاملے کے اندر حمایت نہیں کی تو یہ چیخا اور اپنے آقا کو ایک درخواست لکھی وہ درخواست بہت لمبی ہے میں اس کے ایک آدھے اقتباس پر اکتفا کروں گا التماس ہے. اس کے بعد بہت ساری باتیں اس نے لکھی اور ایک بات لکھی کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خاں اور خدمت گزار ہیں اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت ہزم و احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے اور ماتحتوں کو ارشاد فرمائے کہ مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں پھر انہوں نے مہربانی کی نظر سے دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں اور برطانیہ میں انہیں پناہ دے رکھی ہے اور مسلمانوں کے اندر رکھنا اندازی کے لیے ان لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا اور آج تک وہ ان کو بے پناہ پیسے سرمایہ دے رہے ہیں تاکہ امت کے اندر افطراک پیدا کرو مختلف ویب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزئی آج بھی سرگرم عمل ہیں اللہ تعالیٰ جل شاہو نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ ہر مین طیبین حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا مہر علی تم یہاں آئے ہو قادیان کا دجال دجالویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے واپس آئے اور اس دجال کے خلاف دو کتابیں لکھی جن کا آج تک جواب نہیں ہو سکا دو کتابیں لکھی اس سے جواب تو نہ ہو سکا لیکن پیر میر علی شاہ کو اس نے چیلنج کر دیا کیا آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں اور خود جگہ مقرر کر دی لاہور کی بادشاہی مسجد اور خود ہی شرائط مناظرہ طے کر لی اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا میرے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا ہم تفسیر لکھیں گے علماء کی جیوری بیٹھے گی جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا ہوگا یہ تو کوئی بات نہیں تھی لیکن پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ پیر صاحب پھر گولڑا سے چلے اور لاہور پہنچے ایک اور بات میں بتاتا جاؤں جب پیر صاحب وہاں سے آئے تو اکیلے نہیں آئے علاقہ بھر کے علماء کو ساتھ لیا پیرانزام کو کہا آؤ چلیں لاہور ایک دجال کا مقابلہ کرنے جانا ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا پیر صاحب ہم پیر لوگ ہیں چھوڑو آپ کس کام میں پڑ گئے ہمارا کام کیا جو ہے وہ ان امور سے تو پیر صاحب نے جو جواب بھیجا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ فرمانے لگے پیر صاحب یہ پیری نہ ہوئی یہ بغیرتی ہوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور ہم پیری کی بکل مار کے بیٹھے رہے ہیں. پیر صاحب وہاں سے چلے اور لاہور پہنچے مرزا دجال کو نہیں آنا تھا نہ آیا اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پٹھان آئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے اس لیے میں لاہور نہیں گیا پیر صاحب پھر گئے اور آپ جشن فتح کا منایا شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ پیرا کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا اور پیر صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو کہتا ہے کہ قلم اور کاغذ لیں گے اور جو ہے وہ لکھیں گے کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پہ قلم رکھ دیتا قلم خود ہی لکھتا اللہ امیرے ملت امیر ملت،, ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے گندگی میں لتڑا ہوا تھا تڑپتا ہوا مرا آلہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے چونکہ سابق کش بزرگ تھے کہ قبر میں بھی بھولے کتے کی طرح بھونک رہا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے زلیل و رسوا ہے قبر میں بھی جب تک رہا زلیل و رسوا رہا اللہ تعالیٰ علماء کو طاقت دی انہوں نے بند کر کے رکھ دیا پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا آج بھی جو ربے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتن دفن ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ کادیان میں دفن کیا جائے گا یہ وسیعت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں. پہلا وزیر خارجہ بد قسمتی سے مرزئی بن گیا پھر اس نے ایک بیان دیا تو ترپن کی تحریک چلی لاہور کی سڑکوں پر دس ہزار جان نثاروں نے اپنی جانیں قربان کی ختم دبوت کے لیے وہ لمحے ہم نہیں بھول سکتے ہیں. تاریخ سے آج بھی حرارت نکل رہی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے لے جا رہی تھی ارمانوں سے اس بیوہ نے اپنا بیٹا پالا تھا آج سیرے لگا کر کے اس کی بارات لے جا رہی تھی کہ جب مال روڈ پہ, پہ پہنچی تو تڑ تڑ گولیوں کی آواز آنے لگی روکے پوچھا کیا ماجرا ہے کہا ختم نبوت پہ لوگ جانے وار رہے ہیں اس نے بارات سے معذرت کی بیٹے کے سر سے سیرہ اتارا اور کہا بیٹے میں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان وار دے تجھے میں شہادت کا دولا بنانا چاہتی ہوں. اچھا جب وہ زخموں سے چور ہو کے گرا دور ماں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی تو اس نے ماں کو پکار کے کہا امی بھاگ کیا دیکھ کے میری پشت پہ کوئی گولی تو نہیں لگی تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں اور وہ گڑیاں بھی ہم نہیں بھول سکتے جب نواب آف کالا باغ اس تحریک کو دبانے کے لیے کوشش کر رہا تھا وقت کا گورنر وزیر خان کی تاریخی مسجد میں علامہ نیازی للکار رہے تھے او نواب آف کالا بار تیری لمبی لمبی موچوں سے بغاوت ہو سکتی ہے محمد عربی کی کالی کالی سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے پھر ایک ڈی ایس پی کے قتل پر علامہ نیازی ماخوز ہوئے جیل میں چلے گئے سزائے موت ہو گئی پی زادہ اقبال احمد فاروقی نے لکھا ہے کہ ہم نو عمر تھے علامہ نیازی سے ملنے گئے تو جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور حضور کے نام پہ ہوئی ہے جب اچانک اس کے چہرے کو دیکھا تو ہم ہمارے اوپر ایک واشت تاری ہوگی داشت تاری ہوگی ہم رونے لگے نیاری صاحب نے جو کمیز پہنی تھی وہ جیلیوں والا لباس چونکہ کاداور تھے تو پیٹ ننگا ہو رہا تھا تو نیاری صاحب ہمارے قریب آئے تو ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں تسلی دینے لگے اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں پہنچ جائے اور اسے سزا موت ہو جائے تو اس کا خون گھٹ جاتا ہے لیکن تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ علامہ نیازی کا خون بڑھ گیا تھا جس دھج سے کوئی مختلف میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے تو جب کہتے ہم لرس گئے تو نیازی صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہا او بیٹو ان کا لباس مجھے پورا نہیں آتا پھانسی کا پھندا کیسے پورا آئے گا اور پھر زمانے نے دیکھا کہ باعزت اور باوقار علامہ نیازی جو ہیں وہ باہر تشریف لائے سلسلہ چلتا رہا جب بھٹو کا دور آیا چہتر کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبا مری جا رہے تھے ربے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا زود کیا ان کو مارا زخمی کر دیا تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی جو کراچی سے خیبر تک پورے باندپن کے ساتھ چلی اللہ تعالی رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ انہوں نے اولاما کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی مرزیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی اور پھر کیا ہوا تین مہینے کی مسلسل محنت علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم میں پر جو ہے وہ لوگوں کو ابارتے اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا صفائی کا موقع دیا گیا پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئی مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاح کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے یہ تو علما کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ منتخب وزیر اعظم ہے اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو بھٹو کہنے لگا یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے تو کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا یا پاگل ہے یا باغی ہے پھر وہ وقت آیا سات ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے اولا ماں کہتے ہیں کہ جو شخص حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ختم نبوت پہ کام کرے اور جو شخص ختم نبوت پہ کام کرتا ہے آلہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ اکبر تو اللہ توفیق نصیب فرمائے جس کو یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے آج مرزائی جس رنگ اور روپ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا ہر ہر مقام پہ راستہ روکنا ہمارا فرض ہے اور حضور کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے یہ جو پل پلا پانا یار وہ بھی انسان ہے اور ان کو کیوں جو ہے وہ متعون کیا جاتا ہے مرزا کادیانی کے اس لفظ کو سن لیں اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے اور وہ جنگلوں کے سور ہیں اب کوئی بھی غیرت مند شخص مرزا کادیانی کے خلاف دل میں نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا ہے اور مرزا کادیانی خود بھی کافر ہے اور جو اس کو نبی رسول پیغمبر مانے وہ بھی کافر ہے جب مرزیوں کو کافر قرار دیا گیا تو جو لاہوری مرزئی تھے انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے مرزا صدر الدین وہ بھی اسمبلی میں آیا اس نے کہا ہم تو اس کو ملہم مانتے ہیں اس کو مجدد مانتے ہیں اس کو ہم روحانی پیشوا مانتے ہیں نبی نہیں مانتے اس لیے ہم مومن رہنے چاہیے ہم کافر نہیں ہونے چاہیے تو مسلمانوں نے کہا تم تو اسے ملہم اسے مقتدا اور امام اور مرشد مانتے ہو جو شخص کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے دعو نبوت کیا ہے تو مرزئی کافر مرزئیوں کو جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے آج روشن خیالی اور نرم دلی کی بات کی جاتی ہے میں پوچھتا ہوں علامہ اقبال سے بھی بڑا کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے علامہ اقبال جسٹس سید آغا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے انہوں نے روسائے لاہور کی دعوت کی اقبال بھی مدعو تھے تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو حکیم نور الدین جو کہ مرزا قادیانی کا خلیفہ تھا وہاں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا مہمانوں کے اندر وہ بھی بیٹھا ہوا تھا علامہ اقبال جا کے گنا گار ضرور ہوں لیکن حضور کا بے وفا نہیں ہوں اگر اس بد بخت کو بلانا تھا تو پھر اقبال کو کیوں بلایا اقبال تو ساری زندگی درسی دیتا رہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور سے بے وفائی کروں حکیم نور الدین نے سمجھا میری خیر نہیں ہے اب زلت سے نکالا جائے گا خود کے کھس گیا تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ میں گناگار ضرور ہوں لیکن حضور کی چوکھٹ کا وفادار جسٹس سید آغا کو یہ معذرت کرنا پڑی کہ آپ کا دل دکھا ہے میں اس کو بلایا نہیں تھا وہ آج خود کسی کے ساتھ آ گیا تھا تو یہ اقبال کی غیرت عشق رسول ہے کہ جہاں مرزائی بیٹھا ہو اقبال اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا جہاں مرزائی بیٹھا ہو اس مجلس میں اقبال نہیں بیٹھتا تو ہم کہیں جی وہ رشتے داری ہے جنازے میں چلے گئے جی میں نے پڑھا نہیں تھا میں ایک نکر میں کھڑا رہا لیکن رشتے داری تھا مجبور ہو گیا گمبد خجرہ کے مکین تجھے دیکھ رہے تھے ہمارے قبلا استاد احمد اللہ تعالی علیہ کسی جنازے میں نہیں گئے تو کسی نے ان کو کہا مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کیا محلے داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تو مفتی صاحب برجستہ فرمانے لگے صاحب دین داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں رشتے داری کوئی چیز ہوتی ہے میں کہتا ہوں دین داری کوئی چیز ہوتی ہے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا جس میں دینی غیرت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مرزئی کل بھی گستاخ رسول تھے مرزئی آج بھی گستاخ رسول ہے غیر ملک جانے کے لالچ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مرزئی کوئی اپنے آپ کو لکھتا ہے تو مرزئی ہو جاتا ہے چاند ٹگوں کے لیے ختم نبوت سے بغاوت یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو لکھتا ہے باغی ختم نبوت کا اور مرزئی لکھ دیتا ہے وہ فوراً مرزئی ہو جاتا ہے دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ہم کل بھی حضور کے نام کے وفادار تھے ہم آج بھی حضور کے نام کے وفادار ہیں آؤ مل کے اقبال کا شعر اقبال کے شہر میں ایک ترانے کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں وہ آخر و داوانہ انلحمد رب آفاق کے ہر ہر کو میں قرآن سنا کر